جن کو آچا چڑھ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 کیوں ہوں دی دین ایمان عزت نہ لے جانا امراض ہوں میں کیا دین ایمان عزت ہر شنا امراض قربان جو کر کے پیسہ آم ہو گیا لے بندے نے گئے لئے سارے شرانٹ چیز استعمال کرنا سو نا ہونا سو کا نقصان ہو جانا اگر یہی شاید ہوگا نا کہ ایک دوائی سارے کبھی بچ جان تو دنیا میں بیماری نہ رہے رات سارے حکیم لکھا سکمونی دوائی کو سکرات کٹ مارتی سکرا دیکھتا کن دوائی ہے ہوں ماں پو ملاپ نہ کن بچے جم رہے ہیں جم رہے ہیں لیکن قانون ہے قانون او مطلب ہے تو کھنے اولاد ہے وہ کیون بچم نے کیوں جمنا پاگل دا پتر ہونا جڑا سائنسدان پتر دا پتر جڑا کے جناب مطلب دس بارہ ہو گیا بھی بارہ ہو گیا سو بارہ ہو گیا قانون بن رہا لانچی دا بچہ قانون نہیں قانون ہوئی ہے جڑا اندر ہاتھ سے جی دوائی بنی ہے گجے جی سر دال ہو جی گل ہو میرے خیال سے کوئی بندہ ایسے نہ میں سوچ رہا سینس سائنسدان سارے مورتا تو مرتبہ پاپر ہوں کیوں یعنی خدا کا کوئی خدا نہیں کیوں وہ کتی کا پتر سمجھتے ہیں بھائی قوانین uh, نے گا تو بارش شروع ہو جائے یہ انہیں قانون ماں بنا لیا hmm. بنایا تو ہوں یہ نہ سوچا کہ پیچھو. تو قدرت ہے جی بارش نہ ہوگی بدل بھی ہو بارش نہ ہو گئے وہ سوچا لکھا میرا رابطہ ایلم تو انگریز کوئی کٹھا نہیں ہو سکتا میرا پکا اکل تو انگریز کٹے نہیں ہو سکتے اکل کا کافر بالتے اکل کالم تو کافر کٹھے نہیں ہو تاریخ لکھی ہوتی پہ دنیا انسان کی تاریخ ہے تاریخ پہ لکھی اندی. سارے اگریزان تاریخ کیا لکھی ہوئی ہے پچی ہزار سال پہلوں ستا گل کا پتھر پچی ہزار پہلے کو لکھا چالی ہزار سال خیر جن ہزار سال بھی پہلوں نور چار قسم دے. انسان تاریخ پہ کیا لکھی سارا ایسا ہوتا ہوگا ایسے ہوا ہوگا ایسے بنتا ہوا ہوگا ایسے لنگور کھا ہوا ہوگا لنگور سے ایسے اس کی ہڈیاں مل گئی ایسے مل گئی بہت کتی رنگ بہترولہ نا بہت دردی لکھنی تاریخ ہے کیاس کا چیتن لگے تاریخ تاریخ ہوتی ہے واقعات کا بیان جو واقعی ہو چکے نہیں کیا سے نے انڈا ماں دے کتی کا لان تاریخ دنیا سور کا بچہ ان کے لوگ جہاں آخ گا بھی کتنے کو نہیں ہونا پگار بچا کرنا اچھا پھر ہوں آپ کے لانتی کا بچہ بال سکول بھجتا ہے سور دے ٹی وی سکول اخبار بار جا یہ چکلا ٹی وی نا وقت لانا یہاں کا اخبار ٹی وی کا کام کی ہے کہ یہودی دہسانی کروگا برائی لہوی دقت خلاف دیکھ بنا سر ریخ اسلام کے اندر سبھان لا راوی روایت کرا حدیث دنل ہو تبدیلی آئے برا ہوٹھ بولیا چاہ سب روایت دنیا روایت کدیف ہوگی جتنے جن اخبار والے سارے رانی دلے، شرابی ماں بین اپنی ماں کے بڑا پوتوں چھوڑ دیانت پہ اس قوم سے سویرے اٹھتی جائے تک اخبار فن سب جلان کا پترا تو سچے رب روتی تی اخبار فنی مج کی ہونا جو جھوٹ وچ, جو قدل جو فریب جو بدماشی جناب کی داغت ہر قرآن کا سارے سدھا نوشک بھی کی ضرور میں کتاب دیکھو جدید پتی یاد کرنا رکھتے سائنس کی کتاب ہوں کی چار قسم کے انسان پہلے پہلے شروع میں دینی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 سوے بچہ دا جا میرے پتر سبق پڑھ گیا کی جو سارے پیو دادے نبی ولی سارے یہ سب باندر پوتر یہ سبق ہے اکبر والدی فرمانا وا دجال دا پوترا ایک انسانوں وہ سی کہ اتنا عروج کی کیا سوا ان شاہ منسور اس آخر میں حق ہوں یعنی کیا مطلب کہ اپنی خلیف سفتیں سب سفت ختم کر کے رگ نور جو چمکا وہ آپ بیٹھا ہے گمب ہو کے میں حق تھا ایک انسان حق دا ہوتی بات ہے دوسرا آتا میں لگور کا پوترا کتھے خدا کتھے لنگور یہ تعلیم دا سر ہوں ایمان لال ڈاکو یہ کافر جڑا سور ہے اس کافر نال تعلق رابطہ یا اس سور دی کوئی نماز کوئی عبادت کوئی ہے اچھا پھر تاریخ چل رہی ہے ایسے ہوا ہوگا کہ آگ کی آگ دبا ایسے ہوا ہوگا کہ جناب لوگ کچا گوشت کھاتے ہوں گے کچا گوشت کھاتے ہوں گے آگ جی نہیں ہوگی بس یونان والے یہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی وڑ گیا دیوتا جتے جن دبتا جنہاں دے جنہوں چو, اگ چوری کر کے بج کے لے آئی جہے جن انہوں نے انہوں پتہ لگا انہوں نے فر کے بند دیا انہیں آخیا کوئی گل نہیں چلو میں کی گراس لے لیا خیر اتو گاہی تور پی اگ دی بھوننا کا بھوننا گوشت بھوننا بھونا گوشت پکا والا پرندہ اگ بالی بیٹھا پر ڈگا بنیچ گیا چکن لگا انگل سڑ گئیے انہیں منہ چار پائیے جدو گئی او پجیا گوشت سڑیا جا اپنی انگل کا وہ مزے دار لگا انہیں آخیا گوشت پکا کے کھانا چاہیے بچا سک بڑ پیسا ہے ہوں ایمان دس پھر گل جہی میں لگا سا بہت پرس ہیں جڑی جی گل کری آدر جی کافر کیوں نہ جتنے سکول والے مرتا سکتے سب متا جنا قرآن وا دفسا فرما رہے ہر چیز تعنادی کا نام اسا آدم کو سکھا دیتے جو اولاد آدم چ چل رہا ہے نام فلانی شاید فلانی دا اصل کتھوں آیا ہے آدم علے اسلام ملے کتنے ملیا ہے ہوں قرآن فرماندہ آدم نو ہر چیز دا پتہ دیتا ہے اور یہ کافر بچے سکولی پڑھا رہے ہیں ہزار سال تک انسے شہ مکان نہ رہن جانور, جانور جناب رہدے سن ڈردانے تخارا چڑھ لینے سن, لین سن، کچا گوشت کھانے سن گی کا پوترا قرآن آخے آدم علیہ سلام ہر چیز دل دیا گیا काफर का बच्चा तू पढ़ प्रोफेसर मास्टर है जो कौम दश बा शहर एवं कौम धीसो चौवी घंटे से नहा खेल अंग्रेज दिला करता है वो शराखा चटता है मां फर खाता वेंदी नहीं, नहीं वेखने सही बिलू पेंट कि सोना है हूं दस हूं एक शुवार का बच्चा पढ़े नमाज त्यों पढ़े بدلے کا بچہ قرآن نماز پڑھنا ہی, ہی اللہ کے نبی اور سارے علم اللہ تعالیٰ اتا فرما دتا ہے اور جنہ علم نبی علیہ اسلام کو علم کسے کافر آنا کافر لانتی ممکن ہی نہیں آنا کسی مسلمان کوے ولی کو نہیں آ سکتا نبی کو رب آ کے ہر چیز کا پتھر بہن او کا جانور سن دل ہونا حضرت صاحبہ کسم خدا دماغ فٹ دایا شوجہ میں نے پتا لگا ہے کہ بائڈ شریف رکھی میری تکلیفی کیا منٹ پہلے گل میرے کریں ہوں تقریر بھی میری اتنے وہاں کے پنڈ تک ہوتی رہی ہے سارا کچھ مطلب جگدار بھی رکھتا ہے آپ بھی چم رہے سر مجھے انہوں نے بچے آئے نا سارے گھر انہیں بچیا آخر سارے گھر بھی اصل سکول پڑھنے اج آیا میں منہ بھی لایا اندر سا میںا ہاتھ ملایا تو میں اندرجی نے آخر میں ہاتھ دینی بات آدھا مجھے پکی خبر ہوئی ہے تیرے بال سکول جانے اج تو بعد سڈے تیرا مرضی سلام بیا ختم ہونا بیاں کیونکہ تاسفر تعلق سیکھنا اور کفرالفرال تیرے بال متفق اور تتفک ہوا سل برا ہوتا اچھا رکھنے آ سان خطرہ کدھر رات میں شکل بن جائیے سانے اپنے آپ خیر کچھ ہے ہوں دس سے سہی سوا لاکھ نبی لنگور پوت پڑایا جا رہا ہے بہن سو تو نماز کہ کتے کے پتر نماز کہ سور دے بچے تو دے. او م, او مولی نواز کر چیشتی مردو نہیں پیا جی لنگور گانا دے, دے شکلا نہیں اتر سکتا. میرے کو رب طاقت دے بھی مائتے مین رب ہوں اجازت دے چیشتی قمت برباد کر قسم خدا نہیں کر جانا میرے تین اجازت میں زندگی مرے چنے مرے چاہے بڑی گا سکول مغدو بہ لیں بالدو بہ لیں پر سور کا بچہ نما قرآن بعد یہ لفظ پھر بال پھر تو نماز کا راہی ہے میرا دماغ فٹ بڑھ کے کافتر کے بچے و لانچ پہ ان موڑی پیروں سے بچالا کتے کے پوترا سے جڑے یہ تعلیم پی کے لوگوں اجازت دیتی کھڑے نے ایک لفظ نہیں حدرہ صاحب جنوچ آ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 شتاب کا پتر پتا نے بلا دریادر مانگ نے لا لوگوں جی جی. <متحد> مارو کالا کپڑا کالا کپڑا سو ہلکیا مر جائے تک <متحد> فرمند نے ساری قوم جہری ٹیكیا تو اگے لنگ گئی یہ ہل یہ کالا كالے كپڑے لائے علاج ہوں جڑا کوئی زندہ ہومار ہوا ہو لانتی زندگی ختم کر تھا مر چکا ہے اس لانتی کاج لانے گا بےکار گولہ بے قوم چکیے مر زمیر ایمان دل دماغ ہر شاع لانتی مردہ کردہ تردا یہ اخبار آتا بات مرد نہیں فلسفہ مردو کا قوم ہی کو دیکھیے مردہ ہے اور موجود علاج گا پہلے فوج تو پولیس پردا در لایا کوئی ٹائم نکل والا بندہ بچے گا ہونے ہونی چاہیے الفار دے تقریب کا کتا چوا لام لوٹا ریچ بندر ریس قوم کی تعلیم ہونی چاہیے یہ واقعی ہوئی کچھ ہوں. <laughs> بندر ریس سے کتے گے کٹے کرو ایسا بند برحق بالکل برحق ہے انہیں تعلیم ایسی ہونی چاہیے کیونکہ خود انسان بولے میں والے تو ہو جائے نا <laughs> <laughs> یعنی بیٹھے والا سارا کام دیکھنے کا چودہ ہزار میل جنا دور ہوں وہ بھی ہزار روپیہ پلو گنڈ لا کے خرید کر کے دیکھنے شوق نال یہ سور اکا جنس ہوئی کنا سیا آ جنس جنس وال ہندی رس رستا کتا کتے پھر نہیں جو بیٹھے نے ہر وقت اندر نگاہ رکھ کے جڑا ماں گنا پہ کرتا ہے تو ایک جن سو مینو جی اگلے دن جی سوال کر ہیں عورت مر جائے پتہ نہیں لگ رہا کہ مسلمان ہے یا کاف ہے تو کی کرے پچھا کی ہوگی وہی میں جواب پروفیسر ماسٹر سو یہ سوال کا سارے کول حق نہیں بنتا سوال میں کا عورت برخے کٹ کے ننگی کیتی کی کنیا نے کہ ہوں کافرا عورت مسلمان دی پچھا نہیں ہو سکتی سڈے کول سوال کرتے اس لیے سونے لگے ہو کہ سارا اسلامی ماحول معاشرہ ہو تعلیم ساری رسول لے ہو <تصفح> پوچھو جی عورت مرے کی پچھاڑ کر گے اصل کہہ دیا گے برخے چ مرے گی مسلمان ہے بغیر مرسل برے گی کا مرے نہیں ہوتا مسلمان عورت خطرائن کنجر جڑا دنجر جگہ پرو فائدہ بیٹھا اس گلے کو کیتا چلان پیا بندہ ہے ہندو تے سکھ تے مسلمان تو یہودی نہ بڑھی پچھان جوگی رکھیے مسلمان تو دوروں پچھانا جا رہا مسلمان لگا پوچھ سانچ ان پوچھو بھی حضرت پچھا کم کریے حضرت آپ کال فرما رہا دے دین دو اخبار ویخ ٹی وی پڑھ اخبار ویخن ٹی وی میرے بھی اخبار پکا لگا لاخبی لانا قرآن نہیں پکا لگا کیا <coughs> اہتمام اس خالق کی خالقے اس کے ادارن دے ساری جو ترین ایک انسان بنا کے بلیاں پاکاں اپنے گھر ہر شہ وہ پیچھے تے فانت جو ربدی پی اس قوم تے انگریز دی تابے داری تعلیم اسی. او دے او دے ہاتھ دوارا نہیں میں دس روپئے کا روزانہ اخبار لوایا وہ سچ کی پہلے سفے کو لے کے تھے تک سارا چھوٹ فراڈ بہتر صاحب سارے فرماند نے کیسی عجیب گل ہے قوم بس روزانہ پنجر فلانی تھان سے مسلمان نینج ہوا فلانی بہن چ ہوا فلانی بھیا ہے فلانی تھان سے ازت چکی گئی ہے فلانی دا تھانے بندے نے مر گیا پلانی تھان دن جی ہو گیا اپنے چران کی خبر سویرے سویرے اینڈ چترواج کے سیر ماں سے سر میں باہر کر لو چل سب میں اکل بہ گئی اپنی دلت اپنی بربادی اخبار ٹی وی کام ہے سارا سرف اور صرف اس ملون قوم کا سہل پیار کرتا ہے کافر کے حق میں اسلام کے خلاف مسلمان دلاف ہوں چار ملک ملکان کے ملک امریکہ برطانیہ پی گئے گئے تالبان ایک اگو نسے فرد گل سمجھا جی ایک اگو نشے دنے گھر چڑ کے ایک پچھوں بان ماری آ نسائی آ دہشت گرد کون ہے جڑا اگو نشا ہے وہ ڈر کے گھر چی پھر ہے کون نے دہشت گرد جا پچھو آ رہا ہے جڑا بجا ہی جا رہا ہے سارے لگوں دہشت گرد امریکہ ہر بندے دے ملک جاری آؤں طالبان دا کوئی وجود ہی نہیں اسامے کا کوئی وجود نہیں ایک چھلاوا ہے کتی کا تھے جتھے جتھے جمب مارنا ہوں اتنے اسامہ بڑھ گیا اٹھا بڑھ گیا اتر بن گیا نہ کوئی شام ہے نہ گل ہے نہ کوئی بات ہے ملکان ملک لانتی قوم بیٹھی ٹھیک ہو رہا ہے کوئی اکل رہ گئی تھی. جو سور ویکھ گے ٹی وی تے اخبار پک جنوب لکھ دینگے وہ شہید قوم بھی نگاہ شہید ہے بہت سور کا بچہ مریا کسمی کا پیار سور مرے وہ لکھ دہید اللہ دے کے بلی نتا ہے ہلاک ہو گیا ہلاک ہو گیا دوست قوم بس ہو جائے اخبار دی گل قوم ہے قوم ہے کالج میں زندگی اخبار میں قوم ہے کالج میں زندگی جو اخبار ہے نہیں نگیا رنگ چڈے پالی پہ ہر شاید نکلے پی ہے دس روپئے کا خرید کر کے سور سویرے ظاہر وہ نواں مراد لان پیو بن کے گیا وہ نواں او کی بلان ہوئے کٹھے پہنچ گیا امان دل میں یہ دعا کر رہا سا یا لا کرم کر سانوں یہ اج کا جہاں سکولی انسان ہے نا یہ نقطے کے سامنے ساڈے نہ سان کتا ملا لیا کر سور ملا لیا کر سانوں کسی جنگل چ لیا جا پر یہ بندہ تھن ہو سانوں وہ جانور چنے لگتے سور بندے نکلنے اج پوری قوم چکلوں کے بارش جڑے ستے ٹی وی والے تخبار ہے چکلوں کے بارش نے پوری قوم دی جان جان حکومت سدر تک ایس پی ڈی ایس پی وزیر جنوب سدھے ہو جاسے باہو باہو توا لا دیں گے ہوگا میرا توا لانا پیچھے ایسے میرے کو پتا ہے بیٹھے اگوں نے باندر لانتی جی مرضی نچاؤ گے ایمان تو ہے نا اخبار والے وہ خبرے والے جاڈا تمن خان کا پتر بنتا میںرویو لینا کپڑے کاروبار ہوں میتھ تھی تکلیف کر دو اس طرح کر دو اتنا بڑا انتشار ہوتا ہے فائن بھی ہے کسی جناب میں گل کہ دن میں اپنی بھن پھر چڈیا سلطان رائی نار کے فوٹو کھچ کے باہر تو دیکھ کے روزی کھان والے پلیا تیرے کوچنا بیٹھنا بغیر تو اٹھا لٹری نہ جا میں تلس لیا تو پھر میں تم دسا خود دساں متن دسا تھی شہ چکلے دار میں گسا لگا جب میں گرفتار ہوا پہلے شرطی ستا کرتے پوترے تھے آپ نے دوسرے دن پڑھائی ہے انتظار میں کتابیں چکے میں سامنے کٹ کے گل شروع کی باقی دس کیوں چلیا پاکستان چلیا تاریخ باسنگ مقصد بس بدھو کا پتر پاجمان ہوئے اچھا ہوں جی آگ کی دریافت کے بعد انسان کی خوراک میں بھی تبدیلی رونما ہوئی اس اسپیشل کو پھلوں اور جانوروں کے کچے گوشت پر گزارا کرتا تھا گیس ہے تریخ تاریخ لکھی تھی بھائی گیس ہے کہ ایک دن شکار کیا ہوا پرندہ آگ میں گر کر جل بن گیا اس نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی اگلیاں چل گئی کو خیال پینڈیا بھی نہیں ہوا ہو گئے گا رلتی ادی کتے رلتی سر سیتا ہوں باہر والے اینڈ بن گیا میرا کیا سی کتا لکھو لکھو جلدی کرو پڑھاؤ بچوں کو سویرے ہاتھوں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 تو او میں جنہ سکول تو دور نظر آیا ہے جن مطلب ایک لانتی تہذیب تو دور نظر آیا انہاں انسان نظر آیا میں کشمیا کون پہ پرتھوا بیٹھا میرے بحث کرنا بندہ دن ناج کرالم تو میں میں ایک سکول جائز قرار دے دیا گا ایک سوال دا دے دے دے. ان طب کا جواب دے دیں کا طبقہ پڑھیا لکھا دون انسانیت شعور اخلاق آداب ایمان رب رسول دا خوف ہم دردی مہمان نوازی یہ ساریا سفت تول تو کیڑے پاس نظر نے اگر پڑھیا لکھیا چ نظر آؤ میں لکھ دیاں گا جائز اگر انپڑا چون تو میں لکھ دیاں گا لانت حرام ہے دکھ رہے شعر ہوئی ہے جڑا انپڑا کو دس انپڑھ چکلے کا پرمٹ کٹ کے دے رہا نہیں جج دے رہا پولیس دے رہیے اس رشوت انپڑھ کھا رہا کھا سکتے گرتے شلاح اگریز کا پرچا کٹ سک جھوٹا پولیس مقابلہ بنا بندے مار ہے نہیں جا چوڑی نہ کسی علاقے کی انپڑھ چوڑی چوڑا انہوں نے آج پانچ ہزار دنیا تو پوا کے کسان سو سڑک اگر انی گال کر کے تو خیر نال چوڑے جب واپس آ جاؤں میں لکھ دا سکول جا رہے تی ہزار لڑکی سر تو آلہ تعلیم یافتہ حکومت والے وہ استعمام والے سن جے آلہ تعلیم والے سن وہ کر کیتا ہوں بندوبست کیتا سارا روپیہ لایا تی ہزار لڑکی کوئی امے پاس کوئی یار پاس کوئی سولہ پاس پتہ نہیں اپا, پاس لڑکی چڈی پا سی سڑک پہ اس فوج دا بیان سی ہماری عزت کا معاملہ ہے کسی نے اگر یہ روکن کی کوشش کی بری طرح پریشان ایمان نال دسو یہ سارے تعلیم یافتہ سر کوئی انپڑھ ہے میرا سوال یہ ہے میں مردہ کالا کپڑا کھٹنے والا آخری ہے چودہ چیز کا کوئی اثر ماسا کوئی کھڑا ہے کل دا ضمیر دا فیصلہ کر کے چوڑی ان پر چوڑی میں آخری مثال دیتی باٹا لانسی معاشرے کے اندر بدترین طبقہ چوڑیاں چوڑی جی نقشہ نا خون کےفتہ گشتی نہیں دو نہیں دس نہیں ہزار نہیں اور سارے تعلیم یافتہ کوٹیاں بندوبست کرا ہوں تش یہ تعلیم شعور انسانیت دے رہی ہے یا کڈ رہی ہے اچھا ہاں متا کی آدھ تب شہید ہو جی گاؤں باندر سکولیا انہوں نے پتا بھی کیونکہ بولیاں شہید ہو جاندے میں بات آ گیا تیرے مانگو کہ لانتی میں شہید ہوں دس ہوں میں شہید ہو جاتا سور آ تی ہزار لکھا لانتی تماشاہی نے تیر ورگے نے سویرے سکول کے کروڑا پھر تیار ہو رہے ہیں میں پاگل دا پترا کہ میں جان لڑاں میں لڑاں میں مراں تو تیرا منصوبہ پورا کرا تاہنا مرے ج نو مجھ مارنے بیٹھا بیٹھا لیکن میں تیرا سارا گند کھول کے سامنے رکھا نہ کہ لنتی بنے اس طرح میں مر میںر جا باقی بچا شیرا گل نہیں میں تو تھوڑی سوکھ آ کے چیشتی مرے کیونکہ دس رہا سان ماری جان جانتی میں دت مار رہا قوم نسان اپنی جان مار ترقی اچانا اس لانتی طبقے میں جڑا خوش پرست بتل پرست بغیر لانتی تھی مردہ بن چکا اور جہاں جنار ہے کوئی پتہ ایمان ہے وہ سن کے یار بچائیے بس ہوئی حال ہے جب روزگاری آیا نا صدر بنیا تعلیم پوسٹر کیونکہ یہ لانتی ذہن بنا جال تیار ہوتا ہے ایک جرنل جانا تو پچھو جرنل دب آ جا کے چکر ذات بی اور شخصیت کے دشمن نہیں اچھا نظام دشمن آڈ دے جا نظام تعلیم قانون نظام سارا جو اے لانتی تو دشمن میرے کو پولٹری فارم والے جان دو پولٹری فارم والے پولٹری فارم والے میں انجینئر آتا تھا میرے کو جناب آپ جناب آپ کہتے ہیں آپ کی کیسٹ سنی ہے ماشاء اللہ کہنا تعلیم کے بہت خراب بولتے ہیں پھر یہ کیسے نظام چلے گا یہ پنکھا یہ گاڑی یہ وہ یہ عام سوال ہے ای جناب یہ دسو کہ تنوع یہ پتا ہے کہ کلی فائدہ ہوں جزوی نقصان تے کلی نقصان تے جزوی فائدہ انکل مند بندہ کی پسند کرتا ہے اور بےوقوف کی پسند کرتا ہے وہ ہوں کی بچارے سکویا سے کلی فائدہ کا پتا جزوی پتا اس کا بکرا ہوگا نے ہن سمجھایا کلی فائدہ مطلب بنتا بڑا فائدہ چزری کا مطلب ہوتا چھوٹا مثال ڈاکٹر کوئی بندہ مریض ڈاکٹر سے لت بدلی پیسے پلوں ہے چھٹی کرو جی بڑھ دیا بکرا کرتا کیوں بھائی جان بچا بڑا فائدہ ہے لت جانی چھوٹا نقصان ہے کر لو. سال ہو گئی بھی کلی جزوی نقصان ہر سیا بندہ برداشت, برداشت کرتا بلکہ خوش ہو کے قبول کرنا ایک چھوٹا فائدہ وا نقصان مثلا ہوں کسے دا ماں پیو مار کے ماں پیو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 بندہ بندہ مار کے خون دی کی بہت لنگی کھڑا ہے خون جا رہا تین سو یہ ہے سارا یہ ہے چھوٹا فائدہ نقصان یہ جزوی فائدہ نقصان یہ ہر پاگل بندہ قبول کر سکتا شانہ کے نیڑے میں yes. انہوں نے آخیا میں کیا ہوں پتا لگے میری گل سمجھ آ گئی کہہ ہاں میں جو کچھ دس رہا ہے یہ جزوی فائدہ ہی پتی بجلی جے پکھا گٹی پلان کر کے جہاں تیرا کبالا ہوا پیا وہ تیروں پتا کلی نقصان ہے تیرا اس تعلیم تیری لانتی نے دنیا تو انسانیت مکائیے دین مکائیے اخلاق ہے تعداد سب کچھ ختم کرتے دولت کا بالن بنایا دنیا کے وسر جوگے نہیں دے جی جی موئے بھڑے گئے ہوں دس ال... دے بربادی پاگل کا پوتروسی چڑا کے مڑکا سک جائے تو جگہ سے دین ایمان ملک ہر شہاد آتی ہر شاجر جائے سیاح آ کے ڈال میرا پسی نہ پانے نہ سکے پر دین ایمان تو غیرت اپنا مکے آزادی نہ مکے ہوں پھر میں آخری مثال دیتی میں مربے چل جاتا ٹپے اتوں سلوٹ تینو مارنا پینا یا انگریز مارے گا تینوں ما ہاں. کہ مینو مارنا میں ہی گا میں کہاں ہے کرتا ہاں ہوں میں ماں جناح کرنے والے جدو سلوٹ توں مارنا تے لاکھ لانا تیری کوئی پروفیسر طبقہ اس گل لائی کہ اسلام اور سائنس قرآن کی تفسیر سائنس کے مطابق کرنی چاہیے سائنس کے قرآن رلاؤ بس فلانا جی لیکچر دے رہا ہے سائنس قرآن دے موجود ان پلیتوں نا شعور نہیں کہ اسلام شروع ایمان بالغیب بلغبا اسلام شروع ایمان تو ہونا ہے ایمان کہڑی شاید ہے ایمان بل یو جو مل گا اچھا ہوں غائب کیا ہے جو محسوس جڑا اقل کوئی بڑا ہے جب تک اقل دی رسائی نہیں ہوں حیات بادل مماد مرنے کے بعد اٹھنا اس ساری زندگی رشتے ہو گئے روحانیت ہو گئی آمال دی جگہ ہو گئی یہ سب غائب ہے جی تجربے ہوں سائنس کی علم دا ہے، حد محسوس آپ نے یعنی جو کان نال،, نال زبان نال، جسم نال، ہوا سے خمسہ ہوا سے خمسہ جن سے خمسہ جیڑیاں ہیں انہاں نال جے چیز دا ادراک ہو سکدا ہے جیڑی صحیح معلوم ہو سکدی ہے سائنس دی اوہی حد اے اس تو اگے سائنس من سکدی نہیں ہن اسلام سائنس دا مطلب رک گئی نہیں ایتھے جتھے رک گئی اسلام اس تو اگے جدوں نام مراد اسلام ہے اگے تے کٹھے کیویں ہون اور قرآن بھی اس یعنی سائنس کی نگاہ چاہاں کچھ نہیں تو اسلام آگے اگے سارا کچھ منے گا اسلامی آغاز ہی تیرا ہے کہ تُوے من کہ او کچھ ہے جڑا کوئی حواس پا سک ہر <تصفح> <تصفح> <تصفح> کیٹے کر کے کسی سیاح مثال دیتی اور مثال جیسے ایک بندے کا روخ مشرق والے پاسے ایک دغر والے ہوں وہی تک محدود ہے یہ ادھر ہی چل رہا ہے، اسلام روحانیت سبحان اللہ کا غیب ال ترک بننے لے اکبر اللہ بازی فرما ہے کبوتر اڑ گئے انجن کی پیس خدا باہر ہے دے دور دور دور جو محسوس ہے وہ خدا نہیں جو خدا ہے وہ محسوس نہیں ہو سکتا سائنس کیا ہے محسوس دا مطلب ہے سائنس خدا دے کرے تا کر کے دان خدا دے من کرنے ایسے جہاں سائنس والے میں پڑھ رہا سا ایک سائنسدان ہے برطانیہ دا بر ٹرنڈ رسل وہ کیا ہے جی چیر یہ نظریہ اندر کھڑا ہے کہ کچھ ایسے عقائد اور باتیں ہیں کہ جو مقدس ہیں جن پر اعتراض نہیں کر سکتے ماننا ہی پڑے گا جب تک یہ اندر ادھر سوچ کھڑی ہے سائنس نہیں بڑ سکتی سائنس والی نہیں دوسرا مطلب کی نکلے بھائی جب ایمان نکل جانا ہے اس لئے سائنس واڑا ہونی ہے جس سائنس نکلنی اسلے ایمان واڑا ہونا ہے پادری ہو گیا جن سور درس دے رہے حضرت لیکچر دے رہے ہیں مسئلہ کافر کر رہے ہیں دھوکھا دے رہے ہیں جھوٹ بول رہے بہتان کر رہے ہیں اسلام لوگ غیر واقعی اور ناممکن کام جا کر رہے جا ممکن نہیں ہو ہی سکتا اسلام اور سائنس दूसरी गल मैं इत कर अकल परस्ती जड़ी है ना ये हर कोफर इतद है एक है अकल पसंदी अकल पसंदी दा मतलब ये कि अकल एक अच्छी चीज है लेकिन इसको कुदरत ने पैदा किया है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 کتوں شروع ہوئی ہے یہ حضرت ابلیس تو شروع ہوئی اور دیکھو اللہ تعالی فرما ہے سجدہ کرو کرو فرشتیا کول بھی اکل ہے سی ابلیس کول بھی اکل ہے فرشتیا کتھے استعمال کیا کچھ اس استعمال استعمال کیا کہ ساڈا رب سان فرما ہے اور رب پہ لیا تھا فورن کریے انگلش کتھے استعمال کیا کہ میں پرکھاشی ہوتی کہ بکواس پک کرتا بنا میری سمجھنی آئی گل کہ سکتا کرائے لانتی بنیا دی. دی دی? دی ایسا سوایا ایسا بڑا کہ مسجد کی بانگ ٹی جی وی کے سر نال ہوں مطابقت ادھر جڑنی جن چر اس کنجر سور کی تدا نہیں کرنی ار بانگ نہیں ہونی انہوں انا ٹی وی لانتی لانتی ہے. او تو لانت لانت چکلے بانگ ہے چکلے جنہیں ساری دس بانگ دی اڈی تو بانگ آٹے پچکا جی آ جاتی دی ہے دیکھ دی لانت اتنے سور کا بچا بانگ پڑھ گیا خرا سورچے نقل اتارنا آن. لانت لانت پی رہی ہے جڑا اتارے گا بھی لانت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 امام جی انگلش والا منگتے جدر گاج آ نقل ہونی آرام ہے فاسک فاجر بندے جی فاسک جتیاں پاؤں مومن جتیا نہیں پا سکتا یعنی دیندار بندہ لو گل کرو اسلام چی پابندی ہے یعنی فاسک دی مشابت نہیں کر سکتے فاسک عمل مخصوص ہوگا وہ مشابت نہیں جیسوس دا دربار کا خطیف ہے صحیح دن چھوڑ دیتا فرمانے ریڈو اسٹیشن پیغام آیا مول صاحب شیخ جی کرنا نہیں جی جانا ہے چڑو شیخ جی میں روکی میں ریڈیو اسٹیشن ایک اپنے میرے بابا جیلو رمان ریڈیو اسٹیشن ویخنا میم بے وقوفا ریڈیو ایماندار اجڑ جاوے ریڈیو اسٹیشن حضرت آ گوارا نہیں بھی سال خطیب رہنے تھے دا تور ہوںتی <سؤال> سارے درجہ لیا کرنے پچھلے دتا انہوں بدو لانتی دربار سے دربار سامنے دتا تو نا پہلے ہوں تو جی باہر گول چکر جبیا دا دور تو باہر سڑک تمیا نا گول پارک پرانے پرانی ایک عمارت ہوں فرسے ہوں مدرسہ دیکھا ہونا تھی یار سامنے مشرقی لڑکیاں سنت بیت والے پنجرے ڈنڈے اس طرح سڑک اتنے مسجد ہوں سی اس طرح چیٹ آرشیا ختم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 سن ج بندے آدھے نا مایات کرنی آتے سیر کر بنا دربار پھر فرمات میرے کو میرے کو جن بھی یار افسوس ہے دعا روٹی لے سی. مولنا کے اینواد مینو نے پتہ ہی شیخ صاحب کیوں نہیں کہ جی کیوں میں اٹھتا میں جاننا دنیا دے کتے نے یہاں کی تعلیم کی سڈا ہی من ٹور جانا پھر فرما سن سانو پتہ ہے فرمایا جڑا آ کے چلا دربار شریف کے چادر دعا منگتے ہیں فرمایا پتہ کی منگنے کی منگتے ہیں کرسی منگتے ہیں سید جلال شاہ صاحب دیکھا سید جلال شاہ صاحب فیض یافتہ سن میاں صاحب شیر بانی رام میرا جی نہیں کردان جایا دیکھو میں کتار ہو فرما سن کہ میں <laughs> شاہ صاحب نرد کی حضور میرا جی نہیں ہر کرتا میرا ایمان جایا ہوں بے دینی بڑی اتنے ہوں شاہ صاحب فرمایا جلال شاہ صاحب میں آگا دور پر پوچھا گا جی اجازت دیتی شاہ صاحب دیکھا آپ نے فرمایا فرما دن کوئی اجازت نہیں ہے oh وشال اتنے ہوا میں رکھ لیا oh مقبولیت یار ہیں شاہ دستے نے کہ ہاتھ نال اپنا کنک اپنی کٹتے سن جمیدار سن کنک بیجتے سن ہاتھ کنک کٹتے سن گاہ کے جنگ کٹھی دی ہوتی سی ساری گریف میں یہ سن مینو ایک گاندہ یار تلما کی تاریف نہیں کرنا میں کہ اتری دے آلے ہو تاریف کرا چانے سورج چڑیا ہر بندہ تریف تو مجبور ہے نہیں کرے گا تو منہ تو پینے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 نہیں ملاقات ہوئی لیکن میں تاریخ کر دیا کوئی سودے باتوں کو دوسرے جلدی آخ جناب چی تک تریف کرے زبان سڑے ساری تو بکری جمنی تاریف سلسر کا ایک پکا کپڑے کالا کر چڑھتا جنا لکواس اگلے کا دی مان ہر شک گول کر دے گی یہ سور کے بچے کی تریف آتوں کر سکنے یہ چان دین تریف آخر کی لڑ کون سارے کر یہ عقل پرستی کا دور ہے شیطان شیتانگ بابا جنوبی جنو وے ہاں جی یہ بتائیں جی میں کل مین فون کیا بندے آ کے جی اتھے سوال کر رہے بندہ بھائی بندہ رکھے چار بیویاں عورت رکھے ایک مرد ایک ہی ظلم ہے کتی کا میں دا بچہ ہے مسلمان سور کا بچا کا رب نو آخ دے کتنے تک کردہ ایک جب میں میں انگریز انگریز اگریز اگریز حکومت ظلم کر رہے نے لفظ ادھر بولنا کیوں, کیوں کر رہے اور لانسی دچا ربل اعتراض کر دیتا ہی نا تو سندار حکومت اعتراض کرنا جی پیوں اپنے دے تُشا ظلم کیوں کر رہا جی چوڑے دا بچہ ادھر بول نہیں ربوس کر دیا کرنا کر کے سور کا بچا بکواس کر دیا ایک دوسرا پھر میں یہ تیرے چیش کی جوب کو نہیں میرے کو جواب ہے توں ستاں پوشتوں متع دے گا آنے والے میں کیا سڈیا بیویاں الحمد للہ مطمئن نے ایک دے کدی سان آخیا کہ دوسرا کھا دو جی نہیں کلو کنجرا سان پریشان کیوں کرنا سان دس ہاتھ ہے لگے پھر تین بھیج بے دیں گے بغیر پیا بچہ تاری بی نو سمجھ لائی اپنی کھوتی ویچ کے تیری کوتی جی نہیں کلو ایک کسور آد سارے نہ لکھ ہوں دس مل کیا ہے جب شیطان منظور آصرفریفر آزم تک بکواس کی جلال پور بٹیا یہ کیا ہوا یہ مرد چار عورتیں کرے اور پھر جناب اگے جنت میں بھی پہنچ گیا تو جنت میں مرد کو ستر سترے اور عورت کو وہی ایک مرد جس سے بمشکل دنیا, سے دنیا میں جان چھڑائی یہ پیر خندی ہوتے تکریر کی میں بندہ دسیا انہیں کیسے سنائی کیا وی میں ان انشاءاللہ اللہ علاقہ چڈے گئے کیوں نے جلسہ رکھو تو بندہ رکھیا جلسہ جی پانچ سات ہزار کا مجموعہ ہوا ویچو گے علاقے دا انہیں اٹھ کے ایلان کیا انہیں آخیا خبردار ایسے کوئی اگر چو چنا کی اپنا دار آ پو گا باجر حضرت میں رکھا ہاتھ میں خنزیر سا ایک تو مطمئن ایڈی کو بلا ڈکی کھڑا اندر جی میرے کو چاہیے تاریا ایک کھاتے نہ رکھ تو لام بخ میرے وقت چلے میں لائی مام بخاری خبر دستا جال گا دروازے جہاں کو ٹان ہوں کرے گا جی آپ اپنے خالق دے جواب نہ دے سکیے تو بندے کھے لاکھ اللہ جی اپنے رب رسول جواب نہ نسل جی ہے نا تو رب رحمان دے بندے ہیں. جی جا جا بیٹھا بندہ تو جی تصو فلانے صاحبزاد دے متعلق نفیر الدین گولی دے متعلق کی جے آدھے جی میکے دے متعلق کی جے میں آدھے جی میں صاحبزاد دے متعلق کچھ نہیں آدھا میں یہ آخنا دربار والے سچے نے تو متفق ہے نہیں میاں صاحب متفق ہے میاں صاحب میں کیا فرماندے دے سن ایک آیا مولوی انہیں کی مولوی فاضل آپ کرتا حضور دعا فرماؤ میری نوکری لگ جاوے آ فرمان عیسائی بننا سائی کی میں ملازمت کرنی آ فرمانے خیالی پلاؤ نہیں پکتے جاویں گا تعلیم اپنا عیسائی تے بن جاویں گا میں کہ میاں صاحب دا فرمان ہے کیا میں میاں صاحب رامت اللہ علیہ داڑی منہ اگلی سات چلو دے سن کہ نہیں میں صاحبزاد سر دوں بیٹھا کھانا گنجا نواز گنجا ووٹ لڑی کھڑے نے سارا کچھ کی بزرگ شمار پہ میں آنا کہ میاں صاحب سچے نے میں میاں صاحب کھلونا تو آنا میں سجادے کھلوا تینوں سجادے مبارک مینو میاں صاحب مبارکر دا کوئی میرے لیے شاہد آؤ الدین گولوی بد نظیر نظم لکھ ماری افوت ہو گیا نسی بول پی تور شمائل اے اے بے نظیر تیریا تاریاں آدت جنت دیا ہورا والی میں اس بدل کو میں کئی بار نال دسی جی جنت دیا ہوراں ایویں نے تو چاہیے نے ویلے چنگے ہیں جی نے توا مارے نہیں کہ مرے پھر سجا دینا من دربار والے نو من تو سڈے بچے گلط فہمی آ گئی ہے تسا سمجھے پیر کا پتر پیر ہوں اصل یہ لانت سڈے چیر د حالانکہ پیر دا پتر پیر نہیں آلم دا پتر عالم نہیں پیری فقیری درویشی یہ محنت مجاہدے نے اللہ رسول پچھے گلنا سڑنا پہن کیتیاں لبدی علم بڑھیا لبد نبوت اتا کیتیاں لبدی ربدی اتے او وہ او اتا ہے محنت دا کوئی دخل نہیں یہ نہیں کہ عالم دا پتر آلم بن کلو پڑے کچھ بھی نہ یہ بھی نہیں ہو سکتا پیر دا پتر نام اتباہ اگریز کی کرے آخر میں جی با اتبا رسول بھی کرے گا میں دا بندہ اقل دا علاج کرو تصا سمجھ بیٹھے پیر دا پتر پیر ہے باہیں جو کرے ہوں میاں صاحب رحمت اللہ آپ اپنے مرشد پاک آسان جانے مرشد کا دا آستھانا اندازہ لگا ولایت نہ مراد بت پرستی آ گئی اچ مرشد پاک دے دستھان مکان شریف انڈیا بادہ یعنی مرشد باد مرشد مرشد تھے نا نا کوٹلا, کوٹلا شریف آپ دادے, دادے دے آستان دد مرشد دے آستان سے جاندے نے دے ارد کردے نے حضور اج ختم شریف ہے جناب شرکت کرنی ہے بزرگوں کا ختم ہے اج ایمان سونے, دے سونے دے پانی نا لکھے لکھے دے صاحب صاحب نال کے لفظ لکھے آپ نے صاحب آج تڈے دربار والے بزرگ ختم سے ان چیزوں خوش راضی نہیں ہوں آپس دیا لڑائیاں چڈو دے انگریزٹ نہ جانا پوے ابھی جان ایمان ظاہر ہو جائے لڑائیاں چڑھو ختم دے نہ <سلام> <سلام> <مرحبا سلام> اورس پاوے کرو تو میں اگلے دن آخیا میں سچی دفا اس برالر قوم دا اورس کدی قضا ہویا سجادے دا -huh. سچی دسیا جی بھائی ایک اورس کدا و کھاؤ <سلام> تین روز کدا نمازا کدا پردہ کدا پتہ نہیں کدا کی کی کی لیکن کداس کدا ہوں سچی دسیا جی اللہ دا محبوب قرآن حدیث شریعت ارس دے گیا گیا جہاں دے گیا کدا ہویا پیا سارا لیکن ارس کدا کیوں ارس سا نال سال دا خرچہ ٹرد <laughs> جابی نو آ سورد بچے آند نبی پاک کے دربار سے جانا سرف اوتری شکر پڑو تا شکر حضور کے دربار چلتا پڑھ کدرے اس مسلمان سننی نت لگ ج کہ جیڑی حکومت مکے والی ہے نا یہ مدینے والے پاسے تھڈو جان دیندے ہی نہیں دینا آخر حج تر کرنا کیوں کیسا حج جہاں کرنا حضرت ہے بریلوی سی فرما ہے کہ حضور سرکار دی زیارت دے بہان نے خدا حج کرا چی رو سی تو لمبے آدمی زیارت تو روک دے نا سڈو جان نہ دیندے دے ایسا حج نہیں کرنا تا ٹکڑ نہیں چلنا عیاشی بدماشی ساری چلی کریئے ساری حال اتنے میں جی اس کے توفیل رب نے حج بھی کرا دیے اصل اصول حاضری اس پاک درج اصل جا رہے آج دا بہانا سی سونے کا ہاں جیس لگتا ہزار کوئی شہ نہیں لگی یہاں لانتی آ بھی گولی مار دیا اچھا تو گل گئی پتا ہے نا تو گولی جنرے سے حکومت والوں کا دودھ تھوڑا مثال تو بند رہ گئی باندر نچدیا تو بندہ آ کے جی باندر نچن دے بے وقوف مرچ کوئی ہور ہوچاؤ دیا تو بچارے جو گئی نہیں یہ یار سب تو بڑا جانور بے وقوف کھوتا ہے سب تو بےغیر جانور سور ہے لیکن خوتا بے وقوف ہونے کے باوجود بھی نا احتجاج کر لینا نہیں چکو جی. سب تو بغیر جانور جڑا ہے وہ سور ہے سور چیڑو تو ان کی گیرت بھی اٹھ پہ وہ کتلیاں تیرے وسنگیاں تی تین چھیڑیا کضرت صاحب فرما نے پر یار पता नहीं साम किसे तुर गई की बन गई है खोसला बह जाता इना जिना मर्जी टैक्स पैन जो मर्जी बदल पे छेत्र पौले का जिलत कायम क्यों करिए तो बेगैरा जानवर सूर है उन्होंने छेड़ो उठ पे जिना मर्जी छेड़ ली गल सा को नहीं ایسا نہیں کسی کو جاتا توزا توزا. خیر بے آسان ہوئی ہر, ہر ذلت کپاری سا قوم برداشت کرتی ہے پر خدا در دین برداشت دی. نچوڑ کٹیا اس قوم ہوں یہ نواز گنجے بد نظیریا پیپل پارٹی کیڑا سور اس قوم نو سامنے متے چجا نہیں اور کنوزمایا نہیں اور ہزار بار نہیں ازمایا اگلے بارٹ نہیں دیں دوسرے اس بار ہی ہے کتی کا بڑا سور کا بچہ ان سچی دسیا جی لیکن رہ اتے ہی نہیں خدا نے دن کو کدی نہیں نا آخر یار چاروں پاس چلنے آخر کدی قوم نے ہر ایک دے چنے سوائے خدا رسول نے بس. صرف ہاں بندہ بحث کرنے دینانات دو بندے آس بس کی کرتےٹے جائے یار بندہ کی بات کر سکتا میں انہوں گل کیتی میں یار گل سن تعلیم یہ شعور ہے پھر کی میں کہ ٹھیک میں یار اس نو چلو یہ در موازنہ کر تعلیم دا ان دا دیکھ انسانیت کہنا ہے اگر تینو تعلیم زیادہ انسانیت لبے تو میں جرمدار ہوں تیر منن سے تیار ہوں अगर अनपढ़ फिर तू मन मैं फिर मिसाल दी मैं दस चूड़ी अनपढ़ हो आखीए के तू जाके सवेरे तेरे इलाके मैं चूड़े होने नी आखिर तू सवेरे चूड़े आ पांच हजार देने अपने रन इतने ना दो किलोमीटर इन्ने मिनट च करे अपनी खिदमत वेखी मैं क्या जी इनी गल तू ادھر کرے تو چڑ بندے دے کسی مسلمان نئے تیری دھی نا بھائی لفظ بول کے لڑکیاں ماں پی تعلیم یافتہ کچھیاں پا کے حکومت آیا وہ بھی تعلیم یافتہ جہے احتمام کر رہے سن آلہ تعلیم یافتہ سر انہوں نے آخر بابا ایسا کی کرنا کڑیاں نسایاں پانچ سو انم دیا گے یا کسی کا نمبر بتا دیا گے لالچ ویکو کہ پانچ سو کا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 غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے غلامی میں بشر بھول جاتا ہے ان پڑھ سمجھتا ہے کہ میری لک جائے لوگ عزت ہے وہ کنجر پہ سمجھد ہے کچھ پا کے ہندو سکھ چڈے ویکنگ تو پھر عزت ہے جہاں روکے گا وہ بےزتی کا کردہ ہوں آ میں گل کہ گلاشر وہ قوم ہے انگریز کی غلام ٹٹو جہاں ہے وہ عزت کے مان ہی نو نت ہی نہیں رہتا عزت شاید ہی وہ نو عزت نو بےزی سمجھتا ہے غلامی میں بشر عزت کے مانا فول جاتا فول جاتا فول جاتا بہن کرتا لانت کا خوشی سے پھول جاتا ہے بہن کرتا خوشی سے پھول جاتا ہے ایڈا تعلیم یافتہ سی سکول جالندری لیکن ہدایت ہے کیوں کہ فاروق آزم رضی اللہ تعالی نے سرکے تھا ایسا بھی پتہ نہیں کن مینو ایک فلانا تیرا استاد آتا کر استاد کا فائدہ دورے جا لیے سام خدا لب گئی شکر نہیں پڑے گا کیا ہوں یہ آخنا ہے یار پہلو مریض میں صحت گل پہ ہوں وہ غلامی اے دی لانت چیزی اور یاد رکھنا گلام دی سفت ہوں اپنے خوبی نو ایپ سمجھتا ہے اور جہاں بنتا ہے پردے ظلم سمجھتی پی گلامی کی لانت کی غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جا پہن کر تق لانت کا کھلیا نہیں سماؤں باہر نکل کے ترقی ہو گئی دنیا کتنے خوشی سے گل پھر شہید نہیں ہوئے وہ میم تسی مار دینے سن میں جی کیوں میں بے وقوف ہاں کیوں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 پڑھا گے حوالہ سکول پڑھو گے نہیں ہوں بےوکوف کا بدھو سکول یار سوال میں جی کوئی بند آخ یار تو, تو یار تیرا گسل کم بے وا گٹرا چسل ہوتا پڑھا یا سکول نہیں پڑھائی میں بھی سکول پڑھایا ناگریز تو قرآن ہی پڑھا ستا مولوی پڑھایا نا تو قرآن آپ کتاب سکول بغیر آ جی تو باقی پیچھے رہ جائے گی <تبال> علم رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی شہر ہوں علی دروازہ ہے علی دروازہ لو علی دروازہ ہے سکول کا دروازہ نہیں یہ نہیں فرمایا سکول دروازہ ہے علی دروازہ علم علی دا سکول تلک ہی نہیں کیا تعلق انہوں ہاں جی سو یہوفیسر جنا سیاد کیا نے ساری بانا صاحب جدا اعتراض ہوئے چار مردوں مرد نوتی عورت نو چار مرد کیوں نہیں اور یاد رکھنا میری گل دین نبی پاک سرکار ہر ہر نبی دی آسکتا. تھی اقل پر نہیں آ سکتا اقل اتنے آج منہ من ہے اپنی اللہ دے حکم اگے آجت کرے جنہیں سلان سن ٹورنا ہے دے اگے مقابلے وہی درجہ لے وہی شاطان وہی ابوجا لے وہی سارے. سارے جو جان پریجنا ہے نقل پرستان میرا سوال کے اس تیوہر آپ فلانی شاید دس <ت> میں دساگا تر دی گھن دے اپنے سرا سوال لبی پھر نا مراد شیطان بندے وہ شاید دسو جنوت پتہ نہیں این وار کی کری ہے اتنے این وار ہاں جی اسمان سے آیا پتہ نہیں کہ پورا نے جن بار ذکر آیا فلاں سے میں ایک ہو سوا ہاں جی مر جائے کسی ایسی تھان پہ پتہ نہ ہو پہچان ہوئے گی مسلمان تقافت جنازے تک کرا یہ بھی آم سوال چیز میں سوال ناخا کر سوال کا جواب آوں میں آرخا انہیں لایا میں تھوڑا لایا جی برخا ہوتا تو پچھاڑی جی بندہ بنا دیں پچھڑی جب مریا ہو سی مریا کے مسلمان رن بنائی کہ نہ رن پچھڑی اور مسلمان نہ ہندی نہ سکھری کوئی پتہ نہیں لگتا وہ آنا اسلام ہوتا تو پچھا سلکری چیز ہے جی جی بندے کو نکاح نہیں ہوں نہ ہو جنادہ نہیں ہوں کول تے نکاح نہیں نہ ہو نہیں دو چار ٹائر ہو جاتے ختم کر پورا نکلے ہوں جوز واپس چلا گیا اگلے دن غلام گرفال صاحب سنائی گل گیا اسلام آباد نیت پنڈی کا ماپیا آخیا تی اپنے آپ پسند کر جڑی ان کی ہاتھ رکھا می پسند خشمون خشمون آسان کسی کر بلے ہی نا سویرے ہر گھر نچیا نیک دنیا جافر زلم کا ملیا ہے کہ اس لاندے